ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلت الله عليكم الذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين محترم مجاهدين إسلام انصار و تحریک طالبان پاکستان خصوصاً اور اکزئی قرم اور در آدم خیل کے مجاہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا فضل و انعام اکرام اور احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرمایا ہے ہم اللہ جل کا اگر ہر سانس میں اور ہر سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی شکر ادا کریں تو ہم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن چونکہ اللہ جلا جلال کا یہ ارشاد ہے کہ تم شکر کرو ل ان شکر تم لشدید اگر تم لوگ میری نعمتوں کی شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں برکت ڈالوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے میرے محترم ساتھی اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسے وقت میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جبکہ بہت سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں اپنے آپ کو دینی رہنما اور رہبر کہلواتے ہیں وہ جہاد سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں ان کے نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ماضی قریب میں نزدیک زمانے میں افغانستان کے جہاد کے لیے وہ ہمیں ابھارا کرتے تھے ہندوستان کے جہاد کے لیے وہ ہمیں ابھارا کرتے تھے ترغیب و تحریر کیا کرتے تھے تقریر اور بیان کیا کرتے تھے لیکن جس وقت اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی وطن میں اگرچہ تمام عالم ہمارا وطن ہے لیکن بطور تعارف اپنے ہی وطن پاکستان میں ہم نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا تو ان لوگوں نے ہمیں ملامتوں کا نشانہ بنایا اور ہمیں اعتراضات اور سوالات کا نشان بنا دیا لیکن ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان تمام مصیبتوں دشمنوں کی دشمنیوں دوستوں کے حسد بہ اور نفرت کے باوجود اللہ جل جلالہ نے ہمیں جہاد فی طبیل اللہ کے لیے قبول فرمایا اور ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر فدائی حملے کیے ہماری بچیوں نے فدائی حملے کیے ہماری دہنوں نے فدائی حملے کیے اور ہمارے بوڑھوں نے اپنی جانیں قربان کی علماء کرام نے اپنی جان قربان کی حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمہ اللہ غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ان کے علماء ساتھی اور طلباء ساتھیوں نے لال مسجد میں اپنی جانیں قربان کی اس سے اللہ جل جلال نے ہمارے جہاد کو مزید روشنی عطا فرمائی اور اللہ تعالی نے ہمارے قاؤں کو مزید ثابت قدمی نصیب کی میرے محترم ساتھیوں حدیث میں آتا ہے کہ لا جہاد ما قطر القطر من اکثما جب تک آسمان سے بارش پرستی رہے گی اس وقت تک جہاد سرسد اور تر تازہ رہے گا وہ سیاسی عالم زمان اور لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے یقول قرا قراء ہوم اس زمانے کے علماء کہا کریں گے لئی سہادہ بے زمانی جہاد کی یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے فمن ادرک کا زمان فن زمان الجہاد تو تم میں سے جو کوئی اس زمانے کو پائے کہ علماء اس وقت جہاد کی مخالفت کریں علماء سے علماء تو مراد ہیں بدترین علماء مراد ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس طرح کے علماء مراد نہیں ہیں بلکہ اس طرح کے علماء مراد ہیں جو کہ دنیا کی خاطر دین کو بیچتے ہیں تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ زمانہ تمہیں مل جائے جس وقت علماء جہاد کا انکار کرنے لگیں تو وہ بہترین زمانہ ہوگا جہاد کا سمن ادرک فن زمان, زمان قال او يقول ذلك يا رسول اللہ کسی صحابی نے عرت کیا کہ یا رسول اللہ کیا علماء بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کیا علماء بھی جہاد کا انکار کر سکتے ہیں کالا نام جی ہاں من لعنہ اللہ جس پر اللہ کی لانت ہو والملائکہ اور فرشتوں کی لانت ہو و نات اجمعین اور تمام لوگوں کی لانت ہو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے اور وہ جہاد کا انکار کر سکتا ہے میرے محترم ساتھیوں ہمارا جہاد خصوصاً جہاد پاکستان اس اعتبار سے بھی ایک خاص فضیلت کا اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس جہاد میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جس ملک کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں جس حکومت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور جس فوج کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اور جس حکومت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مولوی حضرات اسلامی حکومت قرار دیتے ہیں اور جس فوج کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اسے اسلامی پاک فوج کہا جاتا ہے اس لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے افغانستان میں امریکیوں کے خلاف لڑنے والوں کو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے جن مشکلات کا سامنا ہمیں پاکستان میں ہے اس لیے کہ پاکستان میں موجود کفر پاکستان میں موجود کفری نظام پاکستان میں موجود کفری قانون بہت سارے پردوں میں چھپا ہوا ہے علماء کرام کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہے کہ بعض عوام یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے سارے علماء موجود ہیں تو اس کے خلاف کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے اور بعض لوگ مدرسوں کے پردے میں اس کفر کو چھپاتے ہیں بعض لوگ تبلیغی مراکز کے پردوں میں اس کفر کو چھپاتے ہیں کہ اتنے سارے تبلیغی مراکز پاکستان میں ہیں تو پاکستان کیوں کر کافر ملک بن گیا ہے اور اسی طرح بعض لوگ جہادی تنظیموں کے نام سے پاکستانی کفر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ علماء کرام کی موجودگی سے مساجد و مدارس کی موجودگی سے تبلیغی مراکز کی موجودگی سے کوئی کافر ملک اسلامی ملک نہیں کہلاتا کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ امریکہ میں بھی علماء موجود ہیں اچھے اچھے علماء موجود ہیں اور یورپ میں بھی مساجد و مدارس موجود ہیں کیا مساجد کی موجودگی اور تبلیغی مراکز کی موجودگی سے اور علماء کرام کی موجودگی سے کوئی ملک اسلامی ملک کہلا سکتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح میرے بھائیوں وہ جہادی تنظیمیں جو کہ کشمیر کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں ان کا کنٹرول اسلام آباد کے مرتد حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا جہاد ہے کہ لال مسجد میں آپ کی بیٹیوں کو آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بچیوں کو آپ کی علماء اور طلباء کو قتل کر دیا جائے ان کا خون بہایا جائے ان کی لاشوں کو خاص سے جلایا جائے مسجدوں کو ویران کیا جائے قرآن کریم کے مقدس میں بہایا جائے ہماری بہنوں کی لاشوں کو بے عزت کر کے نالیوں میں بہا دیا جائے لیکن بابری مسجد کے لیے چلانے والے بابری مسجد کا نام لے لے کر چندے کھانے والے جہادی تنظیمیں لال مسجد کے لیے انہوں نے کوئی آواز تک بلند نہیں کی لال مسجد کے خاموش آپریشن میں وہ خاموش رہے اللہ جل جلالہ اس طرح کے لوگوں کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا سرزمین پاکستان سے ان کو صاف ستھرا فرمائے میرے دوستو فتویٰ جو علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو اسلامی شریعت جس ملک میں نافذ نہ ہو اسلامی قانون جس ملک میں نافذ نہ ہو اللہ کی کتاب جس ملک میں محترم نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس ملک میں مسلم نہ ہو وہ ملک ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء کی موجودگی سے اسلامی ملک نہیں بن سکتا جس ملک میں اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جائے اس ملک میں ہزاروں کروڑوں تبلیغی مراکز مساجد اور مدارس موجود ہوں وہ ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا جب تک کسی بھی ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو وہ ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا یہ کوئی انداز اور تخمینہ والی بات نہیں ہے اٹکل پچو کی باتیں نہیں ہیں پاکستانی حکمرانوں اور ناپاک کوچ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے امام ابی یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور خلافت عباسیہ میں قاضی القزات رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہو لیکن قانون کافر ہو تو وہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے اور اگر کسی ملک کی آبادی کی اکثریت کافر ہو لیکن وہاں پر بادشاہ مسلمان ہو اور قانون اسلامی ہو تو وہ ملک دار السلام ہوگا وہ ملک کافر نہیں ہوگا بطور مثال اگر آج امریکہ کا صدر اوباما اللہ کی ہدایت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو جائے اور وہ پورے امریکہ میں شریعت کا اعلان کر دے تو امریکہ دار اسلام یعنی اسلامی ملک کہلائے گا اگر امریکہ میں اسی فیصد کپار ہیں لیکن چونکہ قانون مسلمانوں کا ہے قانون اسلامی ہے یعنی بطور مثال اور بطور فرض تو وہ ملک اسلامی ملک کہلائے گا لیکن اگر آبادی کی اکثریت مسلمان ہو قانون اسلامی نہ ہو تو وہ ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا میرے دوستو ہماری جنگ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف یا پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے ہماری جنگ پاکستانی نظام کے خلاف ہے پاکستان میں موجودہ نظام کے خلاف ہے پاکستان میں موجودہ کفری اور انگریزی قانون کے خلاف ہے ہماری جنگ اس لیے جہاد ہے کہ ہم اسلامی شریعت کو عدالتوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم استخار چوہدری کی جگہ کسی شیخ الاسلام اور قاضی القضا کو رکھنا چاہتے ہیں ہم انگریزی قوانین کی بجائے اللہ کی کتاب کو حاکم بنانا چاہتے ہیں مسٹر اور مسز فلان کی بجائے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اور ان کی شریعت کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہماری یہ کارروائیاں جہاد ہیں اور اس لیے ہماری یہ جنگ اگرچہ پاکستانی فوج کے خلاف نہ ہو اگرچہ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف نہ ہو یہ انشاءاللہ اللہ جہاد ہے پاکستانی عوام کے خلاف ہمارا جہاد نہیں ہے بلکہ پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی فوج اور پاکستانی سرکاری اداروں اور پاکستانی نظام کے خلاف ہمارا جہاد ہے اور ہماری جنگ ہے میرے دوستو الحمد ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ سات سال سے ہم جس جہاد میں مصروف ہیں یہ جہاد ایک شرعی جہاد ہے اور یہ جہاد شریعت کے خاطر ہے اسلامی نظام کے خاطر ہے آپ دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں اللہ جل جلال نے مسلمانوں کو قرآن کریم نے عزت کا حقدار قرار دیا ہے اور کافروں کو ضلیل قرار دیا ہے اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فل اللہ عزت صرف اللہ کا حق ہے ولی ہی اور اس کے رسول کا حق ہے ولی اور ایمان والوں کا حق ہے ولاسقین لا عالمون لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے اللہ جل جلالہو نے قرآن کریم میں کافروں کو زلیل قرار دیا ہے حَتَّا يُعْتُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ فَاغِرُونَ کافروں کے خلاف اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھوں سے اس حال میں کہ وہ زلیل ہیں اللہ جل جلالہو نے کفار کو ذلیل قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو عزت من قرار دیا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ جل نے جب مسلمانوں کو عزت قرار دیا ہے مسلمانوں کو معذت قرار دیا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں و خوار ہیں رسوا ہیں اور مجبور ہیں کافروں کے غلام ہیں اور مزدور ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اللہ جل جلال کے قانون کو ذلیل کیا ہے نعوذ باللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ کی شریعت کو ہم نے فامال کیا ہے اللہ کے احکام کو ہم نے ضلیل کیا تو اللہ نے بھی ہمیں ذلیل کیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور ہم فار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کریم کے راستے کو چھوڑ دیا ہم نے شریعت کے راستے کو چھوڑ دیا ہم نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان اللہ بحاد الکتابی آخرین اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عزت دے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے ادا ترق تم الجہاد صلی اللہ علیہ اگر تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو خواری کو مسلط کر دے گا اسی طرح تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امام ابوداؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس کو نقل فرماتے ہیں اذا تبایا تم بالعین اے مسلمانوں جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے وہ اخر تم بل اور گائے کی دم پکڑ لوگے یعنی جانوروں کے کاروبار میں دلچسپی لوگے وہ ربی اور کھیتی باڑی اور زمینداری میں خوش ہو جاؤ گے وہ ترق اور جہاد کو چھوڑ دو گے سلط اللہ علیکم دلہن تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کرے گا لا ينزعو حتیٰ کم اور اللہ تعالیٰ اس علت کو تم سے نہیں اٹھائے گا حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹاؤ میرے مسلمان بھائیو ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو جہاد کے سوا کوئی راستہ نہیں جو با عزت ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان عزت مند ہو ہمارے بھائی عزت مند ہو ہمارے مسلمان عزت مند ہو تو ہمیں جہاد کے راستے کو اپنانا پڑے گا اور جہاد میں ثابت قدمی سے ڈٹنا ہوگا ہمارا جہاد صرف اور اکزئی اور سوات اور قبائل تک محدود نہیں ہے ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے کہ ہم نے پوری دنیا میں جہاد کرنا ہے اور پوری دنیا میں ہم نے اسلام کے ڈنڈے کو بلند و بالا کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو بابری مسجد کے لیے روئے ہیں اور لال مسجد پر خاموش ہو گئے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو افغانستان میں تو لڑنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے جہاد کی خلاف ورزی اور مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے جہاد کو زمان و مکان اور شخصیت کی قیدوں سے آزاد فرمائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جہاد کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہو 1998 میں کریں گے 1999 میں نہیں کریں گے نعوذ باللہ ایسا نہیں دو ہزار نو میں کریں گے دو ہزار دس میں نہیں کریں گے نعوذ باللہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے اور ہمارا جہاد مکان کے قید سے آزاد ہو افغانستان میں کریں گے پاکستان میں نہیں کریں گے پاکستان میں کریں گے افغانستان میں نہیں کریں گے نعوذ اللہ اللہ تعالی ہمیں ایسی فکروں سے بچائے اور فلان شخص موجود ہوگا تو کریں گے فلان شخص موجود نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے نہیں جہاد ہم پر قیامت تک کے لیے فرض ہے ہر امیر کے ساتھ اس کی تاخ میں رہ کر جہاد کرنا ہے چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو یا برا ہو اگر کافر نہ ہو مرتد نہ ہو گناہ ہو تب بھی اس امیر کی تاخ میں ہم نے جہاد کرنا ہے اس لیے کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے الحمد پاکستان کا جہاد تقریباً اب سات سال اس جہاد کو مکمل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ امید ہے کہ فتح نزدیک ہے اس لیے کہ ہمارے عمرا قربان ہو چکے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ ساتھی شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت فتوحات نزدیک ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اضافہ کر دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں اللہ سے یہ امید ہے کہ فتوحات نزدیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں شہیدوں میں سے بنائے اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے پاس آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی اسلام کی حاکمیت عطا فرمائے کتاب اللہ کا قانون ان کو نصیب فرمائے اور شریعت محمدی کے تحت زندگی گزارنے کی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے خون سے اسلامی انقلاب کو پاکستان میں قائم فرمائے اللہ تعالی ہمارے خون اور ہمارے لہو کے ذریعے اسلامی انقلاب کو رنگین فرمائے ہمیں شہادت عطا فرمائے اور ہماری شہادتوں کے بعد ہماری قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اور ہماری شہادتوں کو اور ہمارے لہو کو ضائع نہ فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں شریعت اسلامیہ کو حاکم بنائے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جب پاکستان اسلام کا گڑھ بن جائے گا تو افغانستان ہندوستان اس کے علاوہ جتنے بھی استعمال ہے اللہ آخری ہی اور امریکہ یورپ پر ہم حملہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جن کا تعلق خاص کر کے پاکستان سے ہے کہ وہ پاکستان کے جہاد کو اہمیت دے اور پاکستان کے جہاد کی فضیلت کو سمجھے اور پاکستان کے جہاد کی ضرورت کو سمجھے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کراچی سے افغانستان تک ٹریلر اور ٹینکر جا رہے ہیں اور کوئی ان پر نہیں اٹھاتا انشاءاللہ اللہ ہم پاکستان میں جہاد کر کے افغانستان میں موجود اپنے طالبان بھائیوں کی امداد کر رہے ہیں الحمد ہم اللہ عمر امیر کے لشکری ہیں ان کے سپاہی ہیں ان کے خادم ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے تمام پاکستانی مجاہدین سے پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ پاکستانی جہاد میں بھرپور انداز میں شریک ہو کر افغانستان اور ہندوستان کے جہاد کی مدد کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں دنیا میں جمع فرمایا ہے اسی طرح جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے جزاک اللہ خیرن رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ